تمہیں کیا ہوا فل منافقین سے تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہوں اور اللہ نے حالانکہ اللہ نے ان کو الٹا کر دیا الٹ دیا بما کاسا ان کی کمائی کی وجہ سے یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے اتوری دونوں من دن اب کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راہ راست کر لے آؤ من اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجیدہ تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے یعنی یہ اہل اسلام کو اہل ایمان کو خطاب ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو آرا دو رائے کیوں ہو گئی ہیں دو گروہوں میں تم کیوں تقسیم ہو گئے ہو تمہاری تو منافقوں کے بارے میں ایک ہی متفقہ رائے ہونی چاہیے زید میں رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر راستے سے واپس ہو گئے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ راستے سے ساتھ چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے ایک گروہ کہنے لگا کہ انہیں آپ قتل کر دیں دوسرا گروہ کہنے لگا کہ نہیں قتل نہ کریں تو اس پر یہ ایت اتریں سمال تنسل منافقین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیبہ ہے یعنی مدینہ مدینہ تیبہ ہے یہ گند کو اس طرح سے دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے گند کو دور کر دیتی ہے آگ پر اس کو تو وہ جو گند ہوتا ہے وہ سائیڈ پہ اور چاندی صاف کو پہن کر ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے یعنی منافقوں کا وہ گروہ جو وزبۂ عہد کے موقع پر پیچھے چلا گیا تھا اس کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے تو اللہ سبحانہ میں ہوا تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ان کے بارے میں ایک ہی گروہ ہونا چاہیے ایک ہی رائے متفقہ ہونی چاہیے وہ وہ چاہتے ہیں لوگ تک فورو نہ وہ بھی تم بھی ویسے ہی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا یعنی یہ وہ منافق لوگ تھے جو کہ حقیقت کافر تھے پکے ظاہر اسلام کیا ہوا تھا اسلام پر پکے نہیں تھے تو یہ چاہتے تھے کہ جیسے وہ کافر ہیں ویسے ہی تم بھی کافر ہو جاؤ اللہ سب خانہ فرماتے ہیں کہ فتح یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو وہ بھی کافر تم بھی کافر تم, بھی کافر تم برابر ہو جاؤ فلاں اولیا تو لہذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اللہ سلیل کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے پھر اگر وہ پھر جائیں تو فخ ان کو پکڑو وقت جہاں پر بھی تم انہیں پاؤ قتل کر دو ولا نصیرہ اور ان میں سے کسی کو کوئی دوست یا مددگار نہ بناؤ یعنی یہ وہ لوگ تھے منافقوں کے جو مدینے کے اندر رہنے والے نہیں تھے بلکہ مدینے کے ارد گرد کے قبائل سے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیہ یو حاج روفی سبیر حتہ کہ وہ ہجرت کریں ہجرت کر کے کہاں آنا تھا مدینہ میں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ منافق نہیں تھے جو مدینے کے اندر رہنے والے بلکہ یہ وہ منافق تھے جو مدینے کے ارد گرد کے قبائل سے ارد گرد کی بستیوں میں رہنے والے تھے <تصفح> <تصفح> تو یہ لوگ مسلمانوں سے سیرپاہی اور محبت کا اظہار ضرور کرتے تھے لیکن عملی طور پر اپنے ہم وطن کافروں کا ساتھ دیتے اپنے علاقے کے کفار کا ساتھ دیتے تھے یا یوں کہیے کہ ان کا ساتھ دینے پر یہ لوگ مجبور تھے اب جس طرح آپ مثال سمجھ لیں اب مسلمان جو ہندوستان میں رہتے ہیں انڈیا میں وہ اسلام کی وجہ سے اہل اسلام کا ساتھ دیتے ہیں اور پاکستان ایک ایسی اسلامی مملکت اسلامی ریاست ہے جو کلمہ توحید پر معرض وجود میں آئی دنیا کے تمام تر مسلمان چاہے وہ ہندوستان میں رہنے والے ہوں چاہے وہ مسلمان ملکوں میں سعودی عرب لبنان میں رہنے والے ہوں یا مسلمانوں کے مقبولہ علاقوں میں کشمیر ہو چاہے فلسطین ہو جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں جس حال میں بھی ہیں ہر آڑے وقت میں ان کی نظر پاکستان پہ ہوتی ہے یہ کیا ہے صرف اسلام کی محبت ہے لیکن اب جو وہاں کی حکومتیں ہیں ان کی حکومتوں کی وجہ سے جو لوگ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں مسلمان وہ کھلے طور پر مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے اب جس طرح یہ سکیورٹی ایجنسیاں جو ہیں آج کل کے دور میں بہت زیادہ تیز ہو گئی ہیں وال کی پہلے کھال اتارتے تھے اب تو کھال کے نیچے سے بھی کچھ اور بھی اتارتے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ انڈیا سے کوئی بندہ پاکستان میں رابطہ کر لے تو نہ پاکستان والے بندے کی خیر ہے نہ انڈیا والے کی خیر ایجنسیاں پیچھے پڑ گیا جب تک ان کو تسلی نہیں ہو جاتی کہ یہ بندہ ساتھ ہے اس وقت تو اس کی جان نہیں چھوڑیں گے کیوں جو سیکورٹی ہے اس کا اصول ہی یہ ہے کہ کسی پر شک کیوں نہ کیا جائے یہ سیکورٹی کا بنیاد بھی اصول ہے سیکورٹی کی جو بنیاد ہے انٹیلیجنس کی انٹیلیجنس کی بنیاد شک پر ہے شک پر بنیاد ہے ہاتھی کی دم کا ایک بال اگر ہاتھ میں آ جائے تو ایجنسیوں کا کام ہے پورا ہاتھی برامد کرنا یہ کیسے ہوگا اسی اصول کے اوپر ہوتا ہے کہ کسی پر شک کیوں نہ کیا جائے عام دنیا میں تو اصول یہ چلتا ہے کہ کسی پہ شک کیوں کیا جائے لیکن سیکیورٹی کے معاملات میں انٹیلیجنس میں یہ قانون نہیں چلتا انٹیلیجنس میں یہ قانون بالکل رہتا ہے انٹیلیجنس کا اصول کیا ہے کسی پہ شک کیوں نہ کیا جائے ہر بندے کو ہی شک کی نکاح سے دیکھنا ہے جب تک وہ کلیئر بھی ہو جاتا مشکوک ہے تو ایسے حالات میں اب وہ جو ان ممالک میں مثلا انڈیا میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ ساتھ پاکستانیوں کا مثلا اگر دینا بھی چاہیں تو بھی نہیں دے سکتے تو وہ جو ان علاقوں میں لوگ تھے مسلمانوں سے ادارے محبت کرتے اہل مدینہ کے ساتھ لیکن عملا وہ مسلمان کا اہل مدینہ کا ساتھ نہیں دیتے تھے یا یوسر کہہ لیں کہ وہ ساتھ دے نہیں سکتے تھے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے تو اس لیے ان کے لیے یہ معیار مقرر کیا گیا کہ یہ وہاں سے چوکے رہتے ہوئے صحیح طور پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے اپنا علاقہ چھوڑ دیں قوائل سے نکل آئیں اور وہاں سے نکلیں اور مدینہ میں آ جائیں ہجرت کر لیں ہجرت کر کے مدینے میں پہنچ تمہیں ان کے ایمان کا پورا یقین ہو جائے تو اس صورت میں تم انہیں سچا سمجھو اور ہمدرد بھی اور اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو اگرچہ وہ اسلام ظاہر کرتے ہیں ظاہر اسلام کرتے ہیں لیکن ان سے کافروں جیسا سا سلوک کرو کیونکہ دارالکفر میں چلے جانے کے بعد ان کا کفر کھل کر سامنے آ گیا اس لیے انہیں گرفتار کرو اور ریلو ہرم میں جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور ان کو اپنا دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے ساتھ چلے ہیں ساتھ چلتے ہیں پھر درمیان میں راستہ چھوڑ کے واپس چلے گئے جہاد کے لیے ساتھ نکلے ہیں لیکن پھر درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے ان کے اس عمل نے واضح کر دیا ہے کہ ان کے اندر اسلام نہیں بلکہ کفر ہے تو لہذا ان کو کہو اگر تم ظاہر تم نے اسلام کیا ہوا ہے نا تو تم ہجرت کر کے ادھر آ جاؤ ہجرت کر لیں تو ان کا اسلام مان لو نہیں کرتے تو پھر ان کا اسلام مشکوک ہے اور ان کے اس امر نے کہ مسلمانوں کا جہار میں سے ساتھ چھوڑ کے راستے سے واپس جانا یہ امر ان کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا ہے مگر وہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میساک ہے عہد و پیمان ہے معاہدہ ہے او تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ حسر کہ ان کے دل تنگ ہوں یقاتلوکم او یو قومہم کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑے والاہ اللہ علیکم اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو تم پر مسلط کر دیتا فلا لوکم تو وہ تم سے, سے کنارہ کش رہے رہیں رہیں رہیں اور وہ تم سے نہ لڑیں وہ الکل سلامہ اور تمہاری طرف سلوح کا پیغام بھیجے تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ زیادتی کا نہیں رکھا منافقین کے سلسلے سن میں جو حکم بیان کیا اللہ سان تعالیٰ نے اس سے دو قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی نے اس آیت میں مستثنا قرار دیا یعنی کہ پہلی پچھلی آیت میں تو کہا کہ ان کا یہ میدان جہاد میں سے واپس پلٹنا ان کے کفر پر محرط تصدیق ثبت کرتا ہے انہیں کہو یہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائیں اگر تو آ جاتے ہیں تو ٹھیک نہیں آتے تو یہ دار الحرد میں ہیں کافروں کے علاقے میں ہیں ان سے لڑائی ہوگی تو یہ بھی مارے جائیں گے کاٹے جائیں گے یہ بھی نہیں بچ پائیں گے دو قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی نے مستثنا قرار دیا ہے کہ انہیں قید نہ کرو اور ان سے پتال نہ کرو کون سے گروہ ایک تو وہ منافقین جو کسی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لیں یا حلیف بن جائیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور امن کا واہدہ جس قوم کے ساتھ مسلمانوں نے صلح کا معاہدہ کیا ہوا ہے امن کا معاہدہ کیا ہوا ہے مناسب اس قوم کے حلیف بن جائے اس قوم کے پاس جا کے رہنا شروع کر دیں اس کی پناہ لے لیں تو ان کا حکم اس سے الگ ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو وعدے والی قوم یہ پناہ میں رہنے والے بندے کو اگر آپ قطر کریں گے تو معدہ ٹوٹ جائے گا لہذا اس معاہدے کو باقی رکھنے کے لیے ایسے منافع کا حکم الگ ہے دوسرے وہ لوگ جو اپنی صلح جوئی کی وجہ سے نہ مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں نہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ بھی مستفنا یعنی کہ ان کی طبیعت ہی جنگ والی نہیں ہے نہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے کافیوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر صدوروں ہیں. تو ایسے لوگوں کو یہ دو قسم کے گرو جو لڑائی بڑائی اس کے قریب جاتے ہی نہیں ان کو بھی قتل نہیں کرنا ان کو بھی کیئر نہیں کرنا دوسرے وہ لوگ جو تمہاری معاہد قوم کے پاس جا کے طرح لے لیتے ہیں امان لے لیتے ہیں ہے دیگر یہ جو منافقین راستے سے چھوڑ کر تم کو بھاگ گیا اگر ہجرت کر کے نہیں آتے یہ کافروں کے حکم میں آئے ہیں تو ان کو بھی کافروں والا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا ستا جی دونا آخری نیوری دونا یہ امنو کم امنو کو آپ کچھ اور لوگ بھی ایسے پائیں گے جو چاہتے ہیں یہ امنو کہ تم سے امن میں رہیں تم انہیں کچھ نہ کہو وہ امن و قوا اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی بچنا چاہتے ہیں تم سے بھی بچنا چاہتے ہیں کلو ارل فتنتی ارکی سوفی ہا وہ جب بھی کسی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں ارکی سوفی تو اس میں الٹا دیے جاتے ہیں تو اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں تم سے الگ نہ رہے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں ہوں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں یعنی تمہارے خلاف لڑنے سے بعض نہ آئیں فو ہوں تو پھر ان کو پکڑو وہ قطول تم جہاں پر بھی ان کو پاؤ قتل کر دو جعلنا علیہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح غلبہ بنایا ہے واضح دلیل بنا دی ہے یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں اس لیے میں دو قسم کے لوگ بیان ہوئے تھے ایک وہ لوگ جو مسلمانوں کے معاہد کے پاس پناہ لے لیتے ہیں جو ان کے ساتھ جا دیتے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا دوسرے وہ لوگ جو لڑائی سے اپنی صلح و جو طبیعت کی وجہ سے پیچھے رہنے والے ہیں اب آئے میں تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو بہت ہی بدترین قسم کے منافق ہیں جو ڈھنڈوا تو اپنی امن پسندی کا پیٹتے ہیں کہ ہم ام بڑے امن پسند ہیں یہ بڑے سلا جو ہیں لیکن جب دور لگ جائے تو اسلام دشمنی کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے ڈٹ کے واضح ہو کے اسلام دشمنی کرتے ہیں ان کا امن پسند کا دعویٰ سچا ہونے کی تین صورتیں ممکن ہیں یہ کہتے ہیں ہم بڑے امن پسند ہیں ہم بڑے امن والے لوگ ہیں جس طرح یہ یورپی ایمان ہیں یہ یورپین قوم جتنی ہیں آج کل یہ کہتے نہیں بس ہم بالکل پر امن لوگ ہیں ہم نے دیکھو ہمیں تو اپنی فوج بھی نہیں بنائی بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہم لڑائی بڑائی سے بالکل بات آ گئے وہ بس وہ جو پہلے اٹلی جرمنی فرانس کی جو لڑائیاں ہوئی تھی ہم نے ان سے سبق سیکھ لیا اب ہم بڑے پرسکون ہو گئے اب یہ منافق جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں پر تین صورتیں ہیں تین چیزیں ان کا عمل پسندی کا جو دعویٰ ہے وہ سچا ہونے کی ایک یہ کہ مسلمانوں سے سلاح کر لیں سلاح کرے تو سلح کے جو اصول ہیں ذاتے ان کے مطابق ہو اور اس کے تقاضے پورے کریں دوسری یہ کہ کافروں کے لشکر میں شامل نہ ہو اب یورپین یونین بے ایمان سارے ویسے تو کہتے ہیں ہم جی بڑے سلح والے اور بڑے امن والے لوگ ہیں لیکن جب بھی عیسائی یہودی مسلمانوں کے خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں تو یہ بھڑ چڑھ کے ان میں حصے دار ہوتے ہیں بندے نہیں بھیجتے لیکن فنڈ تو دیتے ہیں تو کرتے ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ مسلمانوں سے سلا کر لیں دوسری یہ کہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہ ہو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں اور تیسرے یہ کہ اگر مجبور ہو کر انہیں شامل ہونا ہی پڑے کافر ان کو اپنے ساتھ لے ہی آئیں تو یہ ہاتھ نہ کرائے اپنے ہاتھ روک لے یعنی امن لڑائی میں شامل نہ ہو جیسا کہ جنگ بدر میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے عباس رضی اللہ عنہ کو قتل نہ کیا جائے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے کافروں کی طرف سے کیوں اس لیے کہ وہ مجبور کر کے لائے گئے انہیں ان کے خاندان والوں نے فوریشیوں نے مجبور کیا اور مجبور کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں لے آئے ہیں وہ دل سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئے اس پر راضی نہیں تھے اگر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تینوں باتیں مسلمانوں سے سلاح نہ کریں کافروں کے لشکر میں شریک نہ ہوں اور اگر مجبوراً شریک ہو جائیں تو اپنے ہاتھ رو رکھیں یہ تین باتیں اگر یہ تینوں باتیں موجود نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیتوں میں خطور ہے یہ حقیقت میں امن پسند سلا جو نہیں ہیں امن پسندی کی آڑ میں دھوکا دے کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں لہذا ایسے منافقوں کا علاج کیا ہے بخرو ان کو پکڑو ہوں جہاں بھی پو ان کو قتل کر دو ہند سلطان مبینہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف ایک واضح دلیل بنا دی